وقال الفی ہر بال بسوسی یہ جساس بن مرہ کی خالہ بسوس کی سراب نامی اونٹنی کلیب ابن وائل کی چراگاہ میں گئی جسے کلیب نے قتل کر ڈالا جساس نے اپنی خالہ بسوس کی اونٹنی کے کساس میں کلیب کو قتل کر دیا اور اس کے نتیجے میں ایسی جنگ شروع ہوئی جو چالیس سال تک جاری رہی حتیٰ کہ بسوس نغوست میں ضرب المثل بن گئی کہتے ہیں فلان اشعم بالبوسی تو یہ اشعار اسی حرب بسوس کے بارے میں ہی ہیں اسی عورت کے نام پر ہی یہ جنگ مشہور ہوئی حرب البسوس سفحنا عن بني زهل وقلنا القوم إخوان عسل أيام أن يرجعنا قوما كالذي كان فلما سرح الشر وأمسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوى ندناهم كما دان مشينا مشية ليث غداوا ليث غضبان بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران تنظی غدا وبعض الحلم عند الشر درگزر کیا عن بني زہل بني زہل وکل اور ہم نے کہا اخوانوں کہ یہ قوم ہمارے بھائی ہیں زہلن وکل قوم اخوان ہم یہ کہہ کر بنو ظہل کو معاف کرتے رہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں صفحنا باب فاتحہ سے ہے روح گردانی کرنا چھوڑ دینا گناہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب ہے کہ, زمانا ان کہ وہ لوٹا دے قومن قوم کو کل لذیق جس طرح کے وہ پہلے تھے اصل ایام عین کل لذیق قریب ہے کہ زمانہ قوم کو اسی حالت پر لوٹا دے جیسے وہ پہلے تھے ممکن ہے کہ پہلے کی طرح ہماری پھر دوستی ہو جائے بھائی بھائی بن جائے یار جینا راجا باب زارا با اور رج اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا واپس کرنا پرانے مجید میں و ان اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا واپس آنا یعنی زارہ زارابا سے ہی ہے راجع رجعن مانا لوٹانا واپس کرنا اور راجع و اس کا معنی لوٹنا اور واپس ہونا قرآن مجید میں اس معنی میں آتا ہے راجا موسا الا قومی غلبا نا آصفا جب موسا اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تو یہاں پر جو یرجعنا ہے یہ متعدی ہے۔ قومن یرجعنا کا مفعول بہ ہے اور اس میں ضمیر ایام ان کی طرف راجع ہے۔ فلما سرح سر الشر و امصا وهو عریان فلما تو جب سرحا سر واضح ہوا الشر شر لڑائی واضح ہوئی و امصا اور وہ ہو گیا وہو عریان اور وہ واضح تھا ننگا تھا مطلب جب ان کا شر واضح اور برہنا ہو کر کھل کر سامنے آ گیا اور یان برہنا ہونا مطلب کھل کر سامنے سر تسری کا معنی واضح ہونا واضح کرنا لازم اور متعدی دونوں طرح اور سارا باب فاتحا سے سر ہن ظاہر کرنا امسا امسا ان شام میں داخل ہونا کانا کی طرح فیر ناقص ہو کر بھی مستعمل ہے جیسے امسا زح اور کبھی کبھی بمانا سارا بھی ہوتا ہے یہاں پر امسا سارا کے معنی میں ہے اور اس کا مادہ ہے مین سین اور واؤ مین سین واؤ کان یہ صفت کا سیگا اس کا معنی ہوتا ہے ننگا برہنہ جمع اس کی اراد آتی ہے امسا کا اسم اس میں ضمیر ہے جو اشر کی طرف راجے ہے اور عریان یہ جملہ حالیہ ہے امسا کے لیے قائم مقام خبر ہے سیول اردوا نا ہوں کما دانو ورلم یبقا اور نہ باقی بچا سیول اردوانی دشمنی کے سوا کچھ بھی دن ناہم تو ہم نے ان کو بدلا دیا کما دانو جیسا کہ انہوں نے کیا دن ناہم ہم نے ان کو بدلا دیا کما دانو جیسا کہ انہوں نے کیا ولم یبقا سوالعدوانی دن ناہم کما دانو اور ظلم کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا تو ہم نے ان کو ایسا ہی بدلا دیا جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا عدوان ظلم و جبر کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِنْ تَهَوْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ عدوان ظلم زیادتی جبر عدوان ادا علیہ ہی باب ناصارا سے ادب و ادوانن ظلم کرنا دننا کی جمع متکلم ماضی معروف بعنا اور دانا باب زاربا سے دئین بدلہ دینا قرض دینا دن ہم پہلے شعر میں جو لمحہ ہے یہ اس کی جزا ہے مشینا مشیت مش غدا ولیس غزبانو مشینہ ہم چلے مشیت اللیسی شیر کی چال شیر کے چلنے کی طرح غدا صبح کے وقت ولئیسو اور شیر غزبانو غذب ناک ہو مشینہ مشیت اللیسی غدا وئی سزب ہم ان کی طرف اس شیر کی چال چلے جو صبح کے وقت شکار کرنے جائے اس حال میں کہ وہ شیر غضبناک ناک ہوشینا ہم چلے مشیت اللیسی سی شیر کی چال ایسے شیر کی چال غدا جو صبح کے وقت چلے وہ حالیہ ہے ولیسو غذبان اس حال میں صبح کے وقت شکار کے لیے چلے جبکہ وہ غصے کی حالت میں ہو مشیا چال فلا حالت کے لیے ہوتا ہے اور فلا مرہ کے لیے مشیا چال چلنے کا طریقہ مشا مشین باب زارہ باتیں تمشا ان چلنا الیر اس کی جمع لوس غضبان غضبناک صفت کا سیغہ ہے منصرف ہے کیونکہ اس کا مونس غضبانا تن آتا ہے جبکہ علی فرون زیدہ تان کے لئے شرط یہ ہے کہ فعلانا تن کے بدن پر اس کا مونس نہ آتا ہو غضب غازیبا غضبا سامع باب سے غصے ہونا غدا بابنا سارا سے صبح کے وقت جانا اور بمانا سارا بھی استعمال ہوتا ہے اس وقت مفتا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے غدا الئیس کی صفت ہے اور الئیس پر الفلام عہد ذہنی کا ہے اور لئیس و جو ہے یہ غدا کی ضمیر فائل سے حال بن رہا ہے بربن و و ایسی ضرب کے ساتھ تلوار کی ایسی ضرب کے ساتھ فی ہی کہ اس میں توہین ہے تخذی اور تخذی کمانا کرنا کرنا باب فاتحا سے ذلیل ہونا آجز ہونا اور اقران یہ مصر ہے اسباب خعال اقرانہ سے تابے اور مصحر بنانا اللہ تعالی فرمات و ما کنا لہو نین مقرنین نیند کرنے والے دو چیزوں کو جمع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اقران غالب آنا اور اسی طرح اقران سینگ والے مینے کو ذبح کرنا تو یہاں پر بھی اقران کا جو معنی ہے سینگ والے مینے کو ذبح کرنا بھی کیا جا سکتا ہے مینڈے کے ذبح کرنے سے سردار کا ذبح کرنا مراد ہوگا اس صورت میں ترجمہ بن جائے گا کہ ایسی شمشیر زنی کے ساتھ کہ جس میں ان کی تزلیل و توہین اور ان کے سردار کو ذبح کرنا مقصود تھا ضرب شمشیر زنی کو کہتے ہیں تلوار کی مار کو بی ضرب ان پہلے شیر میں مشینہ سے متعلق ہے یہ جارب ضرور مشینہ سے متعلق ہو رہے ہیں وط ذکی غزہ و وطان اور نیزہ مارنا پہ پہلے تھا ضرب تلوار مارنا اب ہے تعن نیزہ مارنا و ان اور نیزہ مارنے کے ساتھ ذکی جیسے کہ مشکیزے کا منہ غذا جو بہ پڑے وزدیق کو مل جبکہ مشکیزہ بھرا ہوا ہو مطلب یہ ہے کہ نیزہ مارنے کے ساتھ ہم چلے ہم چلے اور ان پر ہم نے نیزہ بازی کی جس کے نتیجے میں ان سے ایسا خون بہ رہا تھا جیسے کہ بھرے ہوئے مشکیزے کے منہ سے پانی بہتا ہے تن کے مستر ہے تا سے تعنا تا باب فاتحہ نیزہ مارنا اور تاآنا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایب لگانا ذک مشک اس کی جمع ازکاک آتی ہے ذکا اور ذیق غزہ باب ناسارا سے غزون و غزوان تیز تیز بہنا اور ملعان بھرا ہوا اس کی جمع میلا یا مالا باب فاتا سے مل اس کا معنی بھرنا ملآن جمع میلا اور مالا, ان مالا مل ان وہ بھرنے کے معنی میں باب جی کا سے پہلے شیر میں ضربن پر ہو رہا ہے وبعض الحلم لد وبعض الحلم اور بباز المی جہالت کے مقابلے میں جہالت کے وقت ذلت کے لیے اطاعت کرنا ہے مطلب بس اوقات جہالت کے مقابلے میں بردباری سے کام لینا ذلت کی اطاعت کرنا ہوتا ہے بباز المی اطاعت کرنا سرما برداری کرنا برد بردباری اور عقل کو کہتے ہیں حالوماً حلما باوقار ہونا عقل ہونا ازعان له اور از باب اطاط سے آنا متی ہونا وفی شرری نجاتن ہینا لا ینجی کا احسان وفی شرری اور شر میں نجاتن نجات ہے ہینا جب لا ینجی کا احسانو تجھ کو احسان نجات نہ دے جب احسان تجھے نجات نہ دے تو پھر شر میں ہی نجات ہے لا ینجی کا انجاہو انجا ان نجات دینا بچانا اور نہ نجا, جات بابنا سارا سے نجات پانا اور بچنا